امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عموماً آئمائے کرام اور اولمائے کرام کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں تو اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم ان کی خدمت کیسے کریں یہ اچھا سوال ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ اب موڑا نہ یہ تو مسلح دیں گے یا میٹھائی کا ڈبا دیتے ہیں، اب بیچارہ چاہے شوگر کا مریض ہو اور اس کو دو کلو کا میٹھا کا ڈبا دے دیا اب بیچارہ کرے گا کیا شگر؟ ان کو دینا بھی نہیں آتا دینے والوں کو کہ مولانا کو کیا دینا چاہیے دیکھو میں, میں اس طرح کا مولانا نہیں ہوں ارفند مولانا بولتے ہیں لوگ مجھے لیکن میں اس طرح کا نہیں ہوں یعنی کہ میں جو ہوں نا الحمد للہ میں کھاتا پیتا آدمی ہوں مجھے آپ کے نظرانوں کی شکرانوں کی کوئی مطلب یعنی کہ محتاجی نہیں ہے کی رہنا سکے کھاتا پیتا ہوں کھا لیتا ہوں دھونے والے بچ جاتے یہ محاورہ ہے کہ میرے کو آپ کے پیسوں کی کوئی یعنی وہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئی نظرانے دیں مجھے پیسے دیں لیکن میں اپنی برادری کی ہمدردی ضرور کرتا ہوں جو بولانا ہوتے امام ہوتے ہیں مسجدوں کے خطیب ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بدقسمتی سے اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی بیک کے آفیسروں کی ہوتی ہے جتنی دنیا کی فرموں کے افسروں کی ہوتی ہے حالانکہ مفتی جو ہے نا یہ, یہ بہت بڑا افسر ہوتا ہے اگر برا لگتا ہو تو برا لگے وہ وزیر آزم کا بھی افسر ہوتا ہے وہ صدر کا بھی افسر ہوتا ہے جی ہاں مفتی مفتی اسلام یہ سب کا افسر ہوتا ہے جس کو بھی مسئلہ شرعی درپیش در ہوگا وہ مفتی سے رجوع کرے گا کسی وزیر سے رجوع نہیں کرے گا انڈر اسٹوڈ اسی طرح اولاما جو ہے یہ سب کے سب افسران ہیں بھلے اس کو کوئی افسر تسلیم کرے نہ کرے میری محبت کہتی ہے کہ یہ افسران ہے. یہ عام لوگوں سے ممتاز عام لوگوں کے یہ سردار ہے کوئی مانے نہ مانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہے سرداری ہے. تو ان کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں ذرا بچے ان کے بھی ہوتے ہیں بیمار ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں یہ خود بھی بیچارے بیمار پڑتے ہیں کبھی عمدہ غذا کھانے کے لیے ان کا بھی دل کرتا ہے کبھی ان کے بچے بھی مطالبہ کرتے ہوں گے ضرورت کس کو نہیں پڑتی جو کہ معاشرے میں ہے اور گھر جس نے بسایا ہوا ہے ہزار ضرورتیں ہوتی اس کی تو ایسو کو بٹھائی کا ڈبا جا کے دے گے یا پانچ سو ریال والا مسلا دیائیں گے یہ ان کو کام نہیں آئے گا نہ مٹھائی پیٹ بھر کر کھائی جاتی ہے نہ مسلح جو ہے یہ اتنا کام آئے گا مسلے پہلے ہی کہیں رکھے ہوتے ہیں ان کے پاس تو اس لیے ایسی شخصیات کو یہ میرا مشورہ ہے. آپ دے ضرور دیں آپ نقد رقم دیا کریں یا ان کی ضرورت کی چیز معلوم کر لیں گھر میں کبھی راشن ڈلوا دیا کبھی گوشت پہنچا دیا کبھی مچھلی پہنچا دی کبھی سبزی پہنچا دی ضرورت معلوم کر کے پتہ ہو کہ ان چیز کی ضرورت ہے کہ ضرورت نہیں ہوئی اور ضرورت سے یہ زائد جائے گا تب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو سب سے آسان نقد رقم مگر یوں سب کے سامنے یوں لہراتے ہوئے آپ دیں گے نا پانچ سو کا نوٹ تو ہو سکتا ہے شرما کر ریفیوز کر دیں گے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں رکھوا تو آپ لفافے میں ڈال کر یا اکیلے میں حاضر ہو کر ان کو پیش کریں اور اپنے آپ کو بھی پھر دوسرے دن بتانا نہیں جانے کے بعد کہ میں نے ان کو پانچ سو روپئے دیے تھے کسی کو بولنے کا نہیں ہوتا سفید پہنچے اور کسی کو بھی دیں اور بتائیں تو ریا کا مسئلہ اس کو پتا چل جائے تو اس کو ایزا کا مسئلہ کسی کو بھی ہم دیں گے اور بعد میں بولیں گے کہ میں نے اس کو اتنی رقم دی تھی اس کو برا لگنے کا پورا پورا امکان ہے تو اس لیے کسی کو تذکرہ بھی نہ کرے اللہ جانے آپ جانے جو آپ نے دیا ہے سو کی امید پر تو علما کو مشائق کو خطبہ کو اماموں کو موزوں کو مسجد کے خادموں کی آمدنی سب سے زیادہ کم ہوتی ہے ان بیچاروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کو آپ دیا کریں یہ میرا مجھے نہ دیا کریں میں نے پہلے ہی کیا دیا الحمد الحمدللہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے مجھے آپ کے اپنی سوں کی ضرورت نہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے مجھے بالکل آپ نعوذ باللہ بلّا ولہ بلا خدا کی کسب میں اپنے لیے یہ اشارے نہیں دے رہا کو کہ مجھے دیا کرو یہ علما مشائخ مفتیان کرام جو بھی عاشقان رسول علماء میں ان کی ہمدردی کر رہا ہوں کہ ان کی خدمت کریں انشاءاللہ اللہ آخرت میں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے سلو حبی